in na kalidaunta na ku wa sa ko naausuhu wa mu yo ba kal na wakh insuru inandi ku sina wamin saida ki na maiyaهda loqa su na waman ko ku bana na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 وغسطوا منهما رجالاً من كثيراً ومن شراحاً واضطقوا الله الذي تشاركتون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيداً يا أمي والذين آمنوا اضطقوا الله رسوله قولاً سبيلاً يجرح لكم عامالكم ولضح وما يتركها وراها صلاه وصحا فصلا فوزا عظيما هم باربا فسنصلي الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور فحدثا وقل لا محتكر دين عام وقل من اعين ظانا وقل مرائ قالوا ربنا تبارك ربنا وسبحانه و اقمان الرحيم وان تشكروا فكل ذلك نافع و دخولك تكون كما او يصلو او يذكروك ورن قرون الله و يذكرون و يذكرون والله حسب المعذبين اذا هذه المثل ان احنا ایک قبل جو آج خطے کا موضوع ہے شراب خان ہجرت کا شراب کیا گیا ہے یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی اہم خصوصیات ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فاروق اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے حکومت مسلمان نے اپنے نئے سال کی ابتدا محرم سے رکھی محرم سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہمارے سال کا پہلا دن ہوتا ہے اللہ حضین نے اس مہینہ ایک عربت والا عزت والا بنایا ہے اور اس کا تعین صاحب ایک نتی ہے خان کی اجرت سے کی ہو رہا ہے اسی لیے ہمارا اسلام سال ہے اس کو اجنی سال کہا جاتا ہے یا یعنی ہم مسلمانوں میں سال کی ابتدا محمد صبر سلم کے ہجرت حکمت مقدمہ لے مچھلی مرورہ چکا ہے جو آپ نے ہجرت کیا ہے اس سے ہماری اسلامی تعلیم جو ملی لیے اس لیے ہماری اسلامی تعلیم اور اسلامی فن کو ہجری سال کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مہینوں کی اور اپنے اسلامی اور تینی سال کی تکر و قیمت بننے کے لیے تو بھی نقص بنگائے گئے نبی اللہ برکورا نہیں نبی علی اسلام کو نقی نترا کر پیدا کیا اور پیسہ بھی کیا ہے مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ طرف صاحب آتے ہیں اپنی نجاحبر اور قالب الحرۃ اللہ عمین نے دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ ہوں یا ازم کے لوگ ہر ایک برارت برائیشوں کے اندر حرام کاریاں مال کٹوبار شرابوسی ساری برائیاں کو سستی میں تمین کی روک کر رہے ہیں اس لیے شام رب العالمین نے جب اپنی نگاہ رحمت ریم والوں تو ان کے کردار ان کے اثرات ان کے کار بنانے ان کے آمد تمام لوگوں کے کردار نے ناراض کیا اللہ نے اس موقع پر اپنا سرو گرم کیا اور انسانوں کی انسانیت پر اہم خاصی انسانوں کو انسان کی طرح کے لیے اور حیوانیت سے اور مخلوط کے ماں رکھا کر کے آج ایک سے زور دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پور دنیا والوں پر بکوش فرمایا دنیا والوں میں بکوش فرمایا اور وشوک اناش تازی اپنی کو را کو لے گا اسی وقت نام کر دیا ہمارے آپ کی ہمارے کا نیا کا نام تو وہ کر لو وہ ہمارا ہر واقع تنہا ہم نے آپ کی مٹی کو تو بھیجا ہے یہ پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے ہے اللہ تعالی نے اسی وقت نام کر دیا لیکن مکے لوگوں اپنی گرمی کو اپنا پیمان پہنچانے کی ہو گیا وہ مو سب سے بڑی دشمن لگی رہے گا آپ تک آپ کو تکلیف دیتے ہی دی. یہاں تک کی باغیوں کے اندر آتا ہے ایک مو کے ساتھ یہ کوئی باہر کا ٹائم میں جو سالانہ بنا کرتا اس میں اپنا سامان دیکھنے اور بچنے لے کے آیا تو میں نے اجیب و غریب دیکھا وہ منظر یہ تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت مورادی چہرہ صحت سے لکھا کراتا ہے اور کچھ کہتا ہے, ہے اور بڑا سب کر کے اس کے اوپر بات کرنا کمار پڑھا کر کے مارنے والے کو جواب نہیں ملتا وہ جگہ کے دوسرے دکاندار کے پاس پہنچ جاتا ہے ان کو کچھ سہنا اور میں پوچھ کے تماشا دیکھا ہوں وہاں پر پورانا نام پیچھے سے آتا ہے اور دوبارہ پھر پکڑا کرتا ہے کہا اس طرح سے میں نے بار بار دیکھا یہ نوجوان پکڑ بھارت اس کو مارا چاہتا ہے یہ اپنی اپنے بار بھی جاتا پر چڑھنے لگا لیتا ہے اور یہ وہاں پر پرانا نام اور دیکھنا بڑا ہے جو ہے یہ پرانی والے اس پار کو پکڑ ہے میں نے زندگی میں پہلا کہیں مرتبہ مرتبہ دیکھا ہم نے لوگوں سے کون سی انسان ہے جو پتھر پر پتھر کھا رہا ہے اور آگے بھی جاتا ہے لوگوں نے کہا آپ نہیں یہ تریف کے بولے وہ ہم سب کر چاہیں کارٹون یہاں کا لوگوں میں کامیاب ہو جاؤ کے سارے دو تمہارے پرما کو دور کر لوگوں نے شکار دیتی مسئل کے پابندی رہا تھی طرح طرح کی تنظیمیں قائم کی تھی کبھی بنا لی تھی کہ ہر انسان سے لوگوں کو منا کرے ہو گئے کبھی آپ کو شاہر تھا کبھی آپ کو مجبور تھا کبھی آپ کو دیوانہ تھا کبھی آپ تھوڑا سا بدن کرنا چاہے انسان کو لے کر کے لگا کر کے سیٹے پر سنگ کر کے دونوں طرف دیتے تھے تاکہ یہ کلب کی جب آپ کے اندر پر تو آپ کرتی تھی کسی کو اس طرح سے تکلیف کیا آپ بھائی جن میں ہم بہت زیادہ ان کے سینے پر لگے لگ. کرتے جاتے اور بھارتوں کو بھارتوں کو جب کرنا لگتا نہیں اس تمہارے دکھوں کو ہم نہیں مانتے سر جی ایک صحابہ ہوگا شریف ہمیں والے سکتے اس طرح سے کپاڑ کر کسی رات کو معلوم ہوا کا جو مجھے رکھتا ہے وہ بڑا بڑا اور اس نے اپنے ہر آدمی کو مسلم تعاش میں رکھی ہے اس لیے آپ نے فیصلہ کی کیمان ایماندانے والوں اگر اس بار ہم سب لوگوں کو برقرار نہیں کر سکتے تو بہتر ہے خرچہ ہی وقت کر جاؤ اور سارے سارے کام کا سونا چاہتے تھے اور آپ تائر کریں گے کہ کے والے ہمارا پیغام اللہ کا پیغام ہماری دعوت کی قبول کریں ہیں تو بہتر رہے کہ تائر کرو ممکن ہے کہ تاعت کے لوگوں کے دمے کر اور جہاں لوگوں کو لان کا پیغام پہنچانا شروع کیا وہ مت کے حالوں سے بھی زیادہ اپنے نوگروں اور اپنے جو تھا جس کو سب سمان مان کر کے دلاؤ بار داروں نے بنانا شروع کیا آخر ساتھ آپ اس قدر کو ہوگی اور اس کدر آپ بہتر ہوئے آپ کے مار کا جس کی وجہ سے زمین پر چڑھ پڑے ہر طرف کا نبی علیہ السلام اپنے کنڈے پر اٹھایا اور ایک طرح سے نیچے جا کر کے پاڑیوں کی سیٹیں بار بار کر کے نکل رہے پر لایا آپ کے اوپر بتوا کرتے بدوا نہیں کرنا بے کر کیونکہ آپ کے مالوں کی آپ والا مطلب نانا بہت بڑا ٹھیک تھا اور تائے والوں پر آپ نے بھروسہ کیا تھا اور تا والوں نے آپ کا بڑا پورا شروع کیا اس لیے جلد رہے کام تاج سن کر گئے لیکن بس جھیرے داری ہونے کا کوئی تعلقات نہیں تھا جس میں فش کے کو سمجھا بھی نمین آئے اور ہم کو رہا ہے اس پر بھائی کو کرتی والوں نے آپ کو کہاں پتا ہے اگر انجام نے حکم کیا آپ اجازت میں تو ان دونوں پہاڑوں کو دلا کر کے پوری کے سمجھ جیوش کرے ہم کی بناتے اور یہ سارے دشمن آپ کی دنیا میں تک پہنچ جائے لیکن وہاں اردو نام ہمر بن کر کے آئے ہوئے دنیا والوں کی ذہن پر کرتے نہیں آئے آپ نے رشتے پر جواب دیا کہ روڈ بنا ہو اور ان کو ایک آنر بھی رے ہو اور میں سب برداشت کرتا ہوں ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے ملک مانگے امید ہے کہ آج تک نسل میں اللہ تعالیٰ اس نام کو پھیلانے भविष्य को वापस लौटा दिया हद से विधान होता हो सके कहीं ना से हम रह सके नौ नमस्त के आज ध्यान को लेकर के वापस लौट सके نہنا چاہیے نہ کوئی چیز چھوڑنا چاہیے اور نہ اسے ابا کر کے موٹ کے سامنے خود اور تیار کرنا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے جب دیکھا ویسی آ کر بدلنا اب تیسے ہم بچے میں داخل ہو سکتے ہیں سب کے والدوں سے پہن بچے ہوتی ہے ہمیں تو سماجی آج ہمارا دوستہ نمبر جاتے ایک نمبر چاہے پڑھو مت لگا وہ بھی نہیں وہاں وہ سب تجھے تک کو کیا سمجھا ہے ہم ان کے نہیں ہے ہم کسی انسان سے پیغام پہنچانے والے کی ہے ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ ہے اللہ نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے پل کو تک رکھا ہے وہ جا کر دوست بھیجا ہے جب تک اللہ کا پیغام ہم نہیں پورا پہنچا دیں گے نام ہے نقصان کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور آج ہو گئے تو اپنے ساتھ رکھے نکلی سرکار کر کے نقل ہے میں نے بنگا کرا نے مدد پڑنا وہ کوئی لاہ نکار میں آپ نے دیکھا اس سے میں جو ہے دیکھا کہاں کیا ہوا جہاں ہو اس نے کہا مجھ کے والوں سے ڈر کیا میں اللہ کا لائبہ پہنچانے کے لیے تائر والوں کے پاس گیا طائر والوں میں ہمارے پاس اسٹیم لیا اب دوبارہ میں کہا جاؤں اللہ اور اپنے چار جوان بیٹوں کو لے کر کا ہوتا ہے بنا نہیں اور سیکھو اور سوچ لو جمارے دنیا کے بھی حفاظت کے اور مسئیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالیٰ جو بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیلام کے ساتھ کیا بڑی گئی تاریخ کیا گرو کا او جب, کا، آو جب سے جو. اُس کو جب ایسے ہمارے مزید اس وقت کو یاد کرے جب یہ سارے وقت ایسا کیا ہوتے تھے یہ طے کر رہے تھے کہ آخر کو بھی آپری فیصلہ اس کے ساتھ کیا جائے وہ فیصلہ کیا ہوگا ایک یہ ہے کہ ان کو چین کر دیا جائے اور رو یا ان کو قسر کر دیا جائے اور اس کو مشکل سے باہر نکال دیا جائے اور سب کے بھی اشو کو رکھنے کی اور اچھا طرح کے پرینام پہنچانے کی اجازت ہے اللہ اچھا ایسا مجھے آپ کو یاد ہے جب کچھ سارے پڑتا آپ کو کسر کر دینے کے ہمیں سمنے کے لیے یا تمہاری درد مار دی اور یہ لگا جاؤ جب آپ کے تابلے بھائی کرنے ہمارے گھر کو آج سے پہلے ہی بتایا دیا اور ہمارے گھر ہمارے عبادت کا انتظام ہی کر دیا اب ہم یہ سنتے ہی اس بارے دن لگتا ہوں قرآن کا ایک سامنا کر دیا آپ ہمارے اور سے اپنی کے ساتھ بھی اور بلیفے میں بھی ساتھ روپئے داخل کر لے وہ کام کر دیا اور ایک نام اپنے فروغ سے ہمیں کہاں پہنچ جاتا ہے وہ ہمیں سلام اور اور جو و حلو تو تعالی اللہ تعالی اللہ ناروں کاما اپنی کل کی بات کو ہوئی حکم دیا اس کے بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اللہ اسلام آپ کو نعمت اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے وہ اسلام ہے دی دینا جس کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت اور بچانا کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا اس چیز کے اس چیز کی حفاظت سے اس چیز کے بچانے کے اور اس چیز پر قائم رکھنے کے لیے دنیا کی ضرورت پڑے تو دنیا کی تمام دنیا میں کسی چیز کے لیے تین کو نہیں چھوڑا جا جاتا لیکن نزی سب سے سستی اور معیشت ہو چکی ہے آج دنیا کے مسلمان کو چھوڑ دیتا ہے یہ مسلمان لگتا ہے اس جان پکڑا کر لیتا ہے کام کر لیتا ہے آج مسلمانوں کی خالی ہے کی تیار نہیں ہر دنیا کے لیے انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے تو کہ اللہ کیا قیمت اس کے لگتی ہے انسان کے قرآن کی نرم کی اللہ کی تو قدر قیمت ہوتی جی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قدر قیمت ہوتی ہے جب مسلمانوں میں دنیا کے سامنے والے درجہ ہم سلم رہنے والے مسلمانوں کے نتی بیس دیت سے کوئی ہے. ہر چیز اگر ضرورت قریب ہو ہوتے ہیں اپنا وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے کاروباروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر چیز پر آنا جا رہی ہے تو اپنے ہر بڑے بنائے کمرے اور اپنے برابر کی اور اپنے ساتھ بچوں کا بہت اسی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم تیار جب دنیا میں اس ترابیوں نے دنیا والوں کے سامنے بنایا کہ ہمارے بلکہ تیس سے زیادہ محسوس کرنے اور دنیا میں ہو اگر تمہارا متاثر ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دینی پڑے گی لیکن کسی چیز کے لیے تمہیں دین تک سونا جان رہی ہے اللہ تعالیٰ جواب اور عیدر کی بات نہیں باندھ با دو اور حفاظت کرنا نہیں تو کتنی گندی رہی تھی آپ اور اپنے علی بند نمبر دو اپنے ساتھ نمبر تین سے تو تیار کروایا تو رہی تھی اب خبر کسی کام کے پاس اپنا تو رہی تھی اور جب آپ کے چن کر چکے رہے دو پوری خبر من کے بارے جا کرے ہیں جس کی جمعے داری خان نے خبر کسی کے لیے ابنگا کو رکھا تھا پھر اب کی کی اللہ کی ہم اللہ چیت کو اللہ رات نے یہ مقرر کیا تھا کہ ہم کی راستے کے جا رہی ہیں اگر کردوں کے تو کسانات اس کو مجھا دینا تاکہ خاصیوں کو پتا نہ چلیے پھر تیس دن کے بعد جب آپ اور آپ نے آخر دن تو آپ نے سمایا دو تین راستے کے ہم کو میں کی طرح لے چلو کہ جہاں آپ راستہ ہو مسے والے آپ سب کچھ کسی خوبیا راستے کے لے کر دِل اس طرح ہم افطار اپناؤ اپنانے کے بعد کیا کرا کے بات کیا اور پیسے تک کچھ کیا سارے اخبار اپنا لیے اور بیٹھے ہیں تو بارے پنکھا چلے آئے اور کنارے پر کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہر سر کہاں ہے کسی پہلے گنٹ کروا نہ اپنے گھر کو اپنے انوے کو دیکھے گا تو اموے سے پہلے کشتی ملا ہمارے اوپر پرچاش کے سارے دشمن ہمارے سب پر کھڑے ہیں یہ سارے اخبار اپنا لینے کے بعد اے جس طرح سے آپ نے چھبیسی گنبر کو گھٹے میں ملاس کا تھا اب تو بچنے کا کوئی نام نہیں ہے تو آپ ہمیں لگوں کرنے کے لیے ہم لاؤ بالکل ہوگا ہم حکم ہوتے ہیں بتاؤ کی تاریخ کرتی ہے اور تاریخ تمہارے مقدمت نہیں ہے اللہ ہو سارے کو بتاؤ تم سو اللہ کے بندوں کے بارے میں تمہارا کیا کیا ہے کیا دشمن کبھی اس کو بتا سکتے ہیں اللہ ہو سارے کون سو ساتھی ہو گا تو ساتھی ہوتا کوئی تیسرا ساتھی کوئی انسان سے جل اللہ بہانا ہو جنا میں نے سارے اسپتال کو اپنا دیکھنے کے بعد تبصل کیا نا ایسا نہ ہو کا تو قریبا آپ نے چالیس ہزار تھا پاکستان میں جواب کے بعد ایک ہزار تھا اور آپ کے کمرے میں تو ایک پڑے ہیں مرضی ہوگی تو ہمیں نو کری کو پلوائے گا صحیح سارے توقر تبصر سمجھ نہیں ہے سارے ساحلی اور ساری مرضی ہے اشتہار کرنے کے طرح ہمارا انسان تبصر کریں یہ ہے اسلامی توقر من قلقت میں بلدھی جیوانک کیا جائرہ لینے یکل <سؤال> سیپrestrial پیکل <سؤال> پہل کرتے ہیں کہ یہ یہ انسان آجを چیزا کو لکактер ایمار کر سکتے ہیں نہیں رہتا اللہ آپ کو دھ پاس عشدہ کچھ بhasی کی معائی salaries مستویcem پر哥نار کے دھکتے دطرие پہلما помощью طرح ہ speeding اللہ آپ ہیں کو بیمار کر اس کو تب numa شرح دہتا ہی جاغرور ہی لکتا ہے تحر Kiszter امیدمرنہ تو اس کا اللہ ہم جہاں رہتے ہیں اور ہمارے دنیا میں اللہ کا اللہ ہم کو ہمارے غریبوں کو سکار پورے بچوں کو رام سب کے ثالث محفل اخر محفل اصلي محلا لابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقبل المسلمين ضلوعا واصلين واستغفر الله رحم الله رسول الله ان الله امر بالعدل والاهتمام ونيار القربان وينها عن الفساد وذم الكذب يا ايها قوم